رسوله وخاتم الأنبياء أما بعد <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحتجت المعتزلة بمثل قوله تعالى بطقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاب وَالجَوَابُ بَعْدَ تَسْلِيمِ دَلَالَتِهَا على الْعُمُومِ فِي الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَانِ الى آخری انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اور مقربین کی سفارش ایمان والوں کے لئے ثابت ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے یہ جبکہ معتظلہ کہتے ہیں کہ شفاعت تو ہوگی لیکن وہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوگی بلکہ محض دراجات کی بلندی کے لیے ہوگی بس پر اہل سنت وال جماعت کے ہاں جو شفاعت ہوگی وہ گناہوں کی معافی کے لیے ہوگی چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہو تو اہل سنت وال کے مسلک کے دلائل تمام تر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکے یہاں سے معتضل کے دلائل بیان کرتے ہیں اور معتدلہ نے دو قسم کی آیات سے فی کیا ہے یہاں آپ کے سامنے دو ہی آیتیں اور اس کے علاوہ کئی ساری آیات جو اس طرح جن کے عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت والے جن کوئی بھی انسان کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا مثال کے طور پر پہلی آیت ہے و تقو یومن لاتی نفسن نَفْسٍ شی اولا منہ شفا اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی بھی نفس کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی اس کی شفاعت جو ہے وہ کیا ہوگی قبول کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نفس کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا عموم عمومی معنی ہے آیت کا اور ساتھ میں صاحب بھی ہے کہ لا قبول کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اسی طرح دوسری آیت آپ کے سامنے جو کتاب میں لکھی ہوئی مال اکوین امن حمیشی تو ظالم لوگوں کے لیے نہ ہی تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی جس کی سفارش تسلیم کی جائے تو اب ان آیات سے اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے لیے معافی نہیں ہوگی کسی گناہ گار کے لیے معافی نہیں ہے اسی طرح آپ پڑھتے ہیں کہ اچھا اس طرح اور کئی سارے دلائل ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی کسی کو کوئی دوسرا آدمی فائدہ پہنچا سکے گا یوم والی اگرچہ تفصیلات کے اندر اور معنی بیان کی جاتے ہیں تشریف کے اندر لیکن الفاظ کے عموم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو غرض معتزلہ کا استدلال ان آیات سے اس طور پر ہے کہ یوم چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ گناہ گار مرتکب کبیرہ ہے یا مرتقب صغیرہ تمام کے تمام ان آیات کے مفہوم میں داخل ہے لہذا کسی کے لیے کوئی سفارش جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہوگی اہل سنت والجماعت کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ ان کا عمومی معنی مراد نہیں ہے ان کا یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو عام معنی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہ ہر شخص کسی بھی شخص کو فائدہ نہیں دے گا کوئی بھی دوسرا شخص یا کسی کے ہاتھ میں بھی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے ان آیتوں کا مفہوم عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے کس کے ساتھ کفار کے ساتھ یہ خاص ہے کس کے ساتھ کفار کے ساتھ یہ باغ ایسے لوگوں کا کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے لیکن اگر پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کے عموم کو تسلیم نہیں کرتے لیکن اگر ہم ان کا عموم تسلیم کر لیں عموما تسلیم بھی کر لیں کہ بھائی یہ عام معنی پر دلالت کرتی ہیں تو پھر اس کے دو سے تین جواب دیے ہیں یعنی ایک جواب تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو عام معنی پر معمولی نہیں کرتے دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو ہم عام عام ہی رکھ دیں کہ ان, ان آیات کے معنی عام ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی دوسرے شخص فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں اس کی سفارش قبول ہوگی تو اس سے مراد ہر وقت نہیں ہے بلکہ کیا ہے بعض خاص زمانے ہیں بعض زمانہ ہے یا بعض اخوال مراد ہیں تو دوسرا جواب کیا ہے کہ بعض زمانے مراد ہیں مثلا پرانے مجید میں آتے ہے کہ منظر لگی برنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے یعنی بعض وقت ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی تو یہ آیتیں ان اوقات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان اوقات میں جو ہے وہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت سفارش قبول نہیں کی جائے گی بلکہ, بلکہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی مثلا جب تک کسی کو اللہ تبارک وطالع اجازت نہیں دیں گے تو وہ سفارش نہیں کر سکے گا جیسے قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ تیسرا جواب ہے احوال کہ یہ جو آیات ہیں اگرچہ عام معنی ہی مراد ہے پہلا جواب تو ہم نے دے دیا کہ اللہ علیہ وسلم کو عمومی معنی پر مانتے ہی نہیں ہم کہتے ہی نہیں کہ یہ عمومی معنی پر دازت کرتے ہیں بلکہ یہ خاص کے لیے وغیرہ وغیرہ لیکن بعد تسلیم اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو یہ یا تو بعض زمانوں پر محمول ہے کہ بعض زمانے میں بعض اوقات ایسے ہوں گے کہ جن میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا یا اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی یا بعض احوال ایسے ہوں گے جیسے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ گھر والوں کو بھول تو نہیں جائیں گے کیا دن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تین سوائے تین مقامات کی کیا فرمایا تین مقامات کے ایک تو فرمایا کہ جس وقت امال نامے لوگوں کو دیے جائیں گے امال نامے لوگوں کو جب دیے جائیں گے اس وقت ایک امال کے وزن کے وقت اور تیسرا پلس سے رات پر یہ تین اوقات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ ان تین اوقات کے اندر ایسا ہوگا کہ کوئی بھی شخص کسی کو بھی یاد نہیں کر سکے چلتا ہے کہ بعض احوال بھی ایسے ہوں گے کہ جن میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا یا اس کی سفارش کو بھولنا نہیں ہوگی اوقات کے نہ کی وغیرہ اس طرح کا اس طرح کے حالات ہوں گے تو خلاصہ یہ کہ متضرہ نے جن آیات سے اور جن آیات کے عموم سے استدلال کیا ہے اس سے پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کو عموم مراد ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے بعض افراد ہیں کفر کے بعض افراد ہیں ٹھیک دوسرا یہ کہ یاد اس سے خاص زمانہ مراد ہے خاص اخوال مراد ہے نمبر چار نمبر چار پہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو عمومی معنی پر ہی رکھ لیں تو پھر چونکہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ سفارش قبول کی جائے گی تو اس بنیاد پر پھر یہ عموم لیکن عام مخصوص من الباز کہلائے گا کیا کہلائے گا عام مخصوص مین الباز تو یہ آیات عموم ہیں لیکن ان کے ان سے بعد افراد کو کیا کر دیا گیا ہے خاص کر دیا گیا ہے یعنی ایمان والوں کو خاص کر دیا گیا ان کے حق میں سفارش قبول ہوگی اور ان کو ہر ایمان والے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ بھی پہنچا سکیں گے آئی بات سمجھ چلیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے وقت متضلا تو معتجلہ محتجلت نے استعلا کیا ہے بے مسل قل ہی اللہ تبارک و تعالی اس قول کے مثل اور جتنے بھی ان سے کہ, تجزی نفسن عن نفسن کہ تم ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کوئی جان کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا ولا یو قبل منہا اور نہ ہی اس کی سفارش قبول ہوگی اسی طرح دوسریات ایت وقوله تعالی مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطا ظالم لوگوں کے لئے نہیں تو کوئی دوست ہوگا حمی گہرے دوست ولا شفیع یطا نہیں سفارش کرنے والا اور ایسا سفارشی کہ جس کی سفارش قبول کی جائے یطا والجواب بعد تسلیم دلالۃ علی العموم فی الاشخاص والازمان والاحوال کہتے ہیں والجواب بادہ تسلیم دلال تہل العموم پہلی بات تو یہ کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ آیتیں سب کے لیے عام ہیں بلکہ یہ خاص کافر کے لیے ہیں. ایمان والوں کے لیے ہیں ہی نہیں لیکن اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو بادہ تسلیم دلال تہل العموم ان آیات کی عام معنی پر دلالت کو تسلیم کر لینے کے بعد اس سے مراد یاد تو پھر کیا ہیں اشخاص کے بعض کیا ہیں صرف اور صرف کفار مراد ہیں اشخاص بعض افراد ول یا صرف اور صرف بعض زمانے اور بعض اوقات مراد ہیں کہ بعض اوقات میں جو ہے وہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی ول یا بعض احوال مراد ہیں کہ بعض احوال ایسے ہوں گے کہ ان احوال کے اندر حالات کے اندر جیسے میں نے بھی بتایا حضرت عاشق کی حدیث کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اوقات ایسے ہوں گے تو کوئی کسی کو بھی یاد نہیں رکھ سکے گا کہ ایک امال نامہ دیتے وقت اور دوسرا یہ کہ جب وزن کیا جائے گا عامال کا اور تیسرے نمبر پر جب پلسرات ٹھیک ہے جی تو تین جواب چار جواب ہو گئے اس کے بعد آخری جواب یہ الحو یز و تخصیص کے کہ یجب تخصیص سہا اس عام سے, سے خاص کرنا کیا ہے اس عام سے خاص کرنا ہوگا جب عام بہن عدل دونوں عدل کو دونوں دلائل کو جمع کرتے کیونکہ ایک طرف تو اگر یہ والی آئے کو ہم مان لیں کہ یوم اللہ تجزی نفسن, نفسن کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا لیکن دوسری طرف دلائل ہے اس پر کہ کیا ہوگا سفارش جو ہے وہ کیا ہو جائے گی قبول کی جائے گی انبیاء کی سفارش قبول کی جائے گی اسی طرح کیا ہے بعض مقربین لوگوں کی سفارش قبول کی جائے گی تو اگر ہم ایک ہی بات پر عمل کر لیں گے تو پھر دوسرے نصوص سے اعراض لازم آئے گا تو دونوں پر عمل اسی طور پر ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک کو عام رکھ کر پھر اسے اس کہہ ہے دوسرے بعض افراد کو خاص کر دیں ولما کان اصل العفو والشفاعه ثابتا بالادله القطعيه من الكتاب والسنه والاجماع یا رازم مصنف عليه الرحمۃ شارع علامہ تفزانی رحمہ اللہ معتزلہ کو ایک لگا رہے ہیں معتزلہ کو ایک پیر سے وار کر رہے ہیں اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ دلائل نقلیہ اس قدر کثیر واقع ہوئے دو باتوں پر ایک تو یہ کہ معافی کے بارے میں اتنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفرم اچھرک بھی ویغفرم مادونہ ذالک علی مہی شاہ اس رہا فرمایا قلیاء عبادی اللہذین اصرفوا علا انفسیم لا تغنتو من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الظلوب جمیحا وغیرہ وغیرہ دلائل جت کا امبار جب لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں تو متضر یہ تو نہیں کہ, کہ بھائی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے کیونکہ ایک طرف دلائل بہت زیادہ ہیں تو اس کا انکار تو نہیں کر سکے بالکل معافی کا انکار تو نہیں کر سکے لیکن انہوں نے جا کر اس معافی کو صرف اور صرف خاص کر دیا کس کے ساتھ گناہ صغیرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیں گے بس اس کے علاوہ انہوں نے کہا کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے البتہ گناہ کبیرہ کو جن سے توبہ ہو چکی ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے اور گناہ صغیرہ کی معافی ہو سکتی ہے جیسے تمام تفصیل آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہیں صرف اور صرف آپ یاد دلانا چاہتے ہیں علامہ تختردانی معتضلا کو کہ یہ دلائل نقلیت ہے چونکہ بچ بھی نہیں سکے انہوں نے جو ان دلائل سے بچنے کی وجہ سے کیا ہم تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان دلائل سے اور ان آیا اراض لازم نہ آئے ان ارا سے بچنے کے لیے جنہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ جو ہے غلط ہے تو پہلی بات یہ کہ چونکہ معافی پر بہت زیادہ دلائل قائم تو انہوں نے معافی کو جا کر خاص کر دیا صرف کس کے ساتھ اس گناہد کبیرہ کے ساتھ جس سے توبہ ہو چکی ہے جس سے پہلے تفصیل گزر چکی یا گناہد صغیرہ کے ساتھ دوسری طرف ط94... چونکہ شفاط پر بھی دلائل قائم تھے احادیث قواترے کی حد کو پہنچ چکی ہیں اسی طرح مجید کی آیات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سفارش بھی جائز ہے اور سفارش قبول بھی کی جائے گی تو اب اس سفارش کا یہ تو انکار تو نہیں کر سکے لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سفارش صرف ترجات کی بلندی کے لیے تو ہوگی لیکن گناہوں سے معافی کے لیے اور عذاب سے نجات کے لیے نہیں ہوگی تو مصنف علیہ الرحمہ اشارے علیہ الرحمان دونوں ان دونوں باتوں کو رد کر رہے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ پہلا معتزلہ کا یہ کہنا کہ گناہ سغیرہ جو ہے وہ معاف ہوں گے تو کہتے ہیں جبکہ اس سے پہلے خود معتدلا یہ بات کیا چکے ہیں کہ صغیرہ گناہ پر عذاب نہیں ہو سکتا پڑھا ہے کہ نہیں کہ صغیرہ گناہ پر اللہ تعالی کبھی بھی عذاب نہیں دیں گے اگر عذاب دیں گے تو صرف اور گناہ کبیرہ پر دیں گے تو جب متضرہ کا مسئلہ کی یہی ہے کہ گناہ صغیرہ پر عذاب ہی نہیں ہے تو جب گناہ سویرہ پر عذاب نہیں تو معافی کس بات کی اب معافی کو صرف گناہ صغیرہ کے سرخاست کرنے کا کیا معنی ہے بھئی ایک آدمی کسی مجرم کا کسی جرم کا کسی سزا کا مستحق ہی نہیں پھیرا تو اس کو معافی کس بات کی معافی تو اس کی ہوتی ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو تو اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی معافی ہوتی ہے لہٰذا ان کا گناہ ثغیرہ کے ساتھ معافی کو خاص کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے دوسرے نمبر پر انہوں نے جو یہ کہا کہ سفارش کے بارے میں کہ سفارش صرف اور صرف درجات کی بلندی, بلندی کے لیے تو ہوگی لیکن گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہو سکتی حالانکہ نصوص جتنے بھی سفارش کے بارے میں ہیں وہ سارے, سارے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ معافی پر گناوں سے معافی پر درالت کرتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے سفارش اور دلالت کرتی ہوگی وغیرہ کی بلندی وغیرہ پر لہٰذا جتنے بھی دلائل ہیں ان سے پتہ چلتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے سفارش ہوگی تو ان کا خاص کر دینا صرف اور درجات کی بلندی کے لیے اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے لہٰذا محتاجر نے جو دلائل نقلیہ سے اعراض سے بچنے کے لیے جو انہوں نے تمہید باندھی جو طریقہ کار اختیار کیا وہ طریقہ بھی ان کا کیا ہے غلط چہرہ ہے لہٰذا ان اصل بھی غلط اور ان کی کیا ہے فراڈ بھی غلط غلطر کہتے ہیں سنت وجما جب اصل معافی یعنی معافی, معافی ہو سکتی اصل معافی اور سفارش ثابت تن عدل عدلۂ قطر ثابت ہے یعنی من الب و سن ناول کتاب اللہ سے سنت رسول سے اجماع امت سے جب یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں معافی بھی اور سفارش بھی اب متضل بچ تو نہیں سکے اسے. انکار تو بالکل نہیں کر سکتے تھے کہ معافی بھی نہیں ہوگی اور سفارش بھی بالکل نہیں ہوگی لیکن اس سے بچنے کے لیے کیا جھوٹ بولا کہ انہوں نے معافی کو خاص کر دیا کہ متحرہ نے کہا کہ فی معافی کا کہا کہ, مطلقن کہ تمام گناہ گنا معاف ہوں گے مطلق اور قبیرہ میں صرف وہ کبیرہ معاف ہوں گے جو توبہ, توبہ ہو جائے گی جن سے شفا تروں نے شفات کے بارے میں کہا لے لی لیادت ثواب ثواب کی زیادتی کے لیے سفارش ہو سکتی ہے درجات کی بلندی کے لیے سفارش ہو سکتی ہے لیکن گناہوں سے معافی کے لیے نہیں لیکن قلعہ سے دون دونوں قلعہ فاسد ہیں ان کا دونوں خول جو ہیں یہ دونوں فاسد ہیں کیوں عمل الاول پہلا تو اسی انائے و مرتقب صغیرہ المشت کبیرہ گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے والا اور ایسا گناہ سویرہ کا ارتقاب کرنے والا کے جو کبیرہ سے اجتناب کر رہا ہو لاس تحق کرانے والا ان کا نزدیک یہ دونوں لوگ یعنی جس نے گناہ سے کر لی ہو یہ ہو جو صرف گناہ صغیرہ کا مرتکے وہ تو عذاب کا مستحق یہ نہیں یہ لوگ لاحق عالم فلاں سے جب وہ عذاب کے مستحق نہیں ہے تو پھر معافی کا کوئی معنی نہیں ہے لہٰذا اب معافی کو صرف شغیرہ قصد خاص کر دینا یہ تو کیا ہے بے وقوفی والی بات ہے وامر سلانی جو دوسری بات ہے یعنی شفاعت والی انہوں نے جو خاص کر دی صرف اور صرف ثواب کے لیے کہ ثواب کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے ہو سکتی ہے سفارش لیکن گناہوں سے معافی کے لیے نہیں ہو سکتی کیوں فلے اندا طلا بلاف لف میں ٹھیک ہے جی نصوص لوگ درالت کرتے شفاف پر جس سفارش پر درالت کرتے ہیں وہ سفارش کس سے ہے گناہوں سے معافی کی گناہوں سے معافی کی لہٰذا ان کا خاص کر دیکھ ثواب کے حصول کے لیے اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے اس لیے انہوں نے جو دلائل نقلیہ سے بچنے کے لیے جو دونوں قول کیے ہیں دونوں کے دونوں کیا ہیں فاصل ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی صحیح صحیح سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق تعرمائے آئی بات سمجھ اس کے بعد ہم مسئلہ